والقلم فقال له اكتب ما كان وما يكون الى يوم الكيامة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شلالي صدري ويسر لي أمري بعل اللقدة من لساني يفكه قولي سبحان لا علم لنا الا ما علمتنا کا انت العلیم حکیم برادران اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو اور بھائیو اللہ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آکا انعام دار حبیب کبریا سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا ع و وسلم ہی و سلّمت کثیرن کسی کے فراہمی مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عجز کو سی بال عال سیت آفیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پرور عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرمائیں اور سب کی مشکلات ظاہری باطنی روحانی جسمانی مانوی دور فرمائیں میں نے اپنے چند دنوں کے معروضات میں مسئلہ علم غیب کے بارے میں کچھ اور گزارشات پیش کی تھیں یہ مسئلہ چونکہ انتہائی اہم ہے اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سمجھیں کہ اللہ کے قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ علم غیب خاصہ خدا ہے علم کامل کا مالک صرف اللہ ہے علم کلی علم تفصیلی علم ماں و بائے ما کون اور ضور ضور کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو نہیں ہے اور ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے انبیاء اپنے رسل علیہ مسلواد و اور اپنے اولیاء پر بھی غیب کی جزیات کا اظہار فرما دیتے ہیں انہیں اطلاع فرما دیتے ہیں انہیں خبر فرما دیتے ہیں اور جب اللہ خبر دیتے ہیں ان میں بھی انبیاء اولیاء کی شان ہوتی ہے اور جس غیب کے بارے میں اللہ انہیں خبر نہ دیں تو خبر نہ دینے میں انبیاء اولیاء کی شان میں کمی نہیں ہوتی بلکہ کبھی علم دینے میں شان بڑھ جاتی ہے اور کبھی علم نہ دینے میں شان بڑھ جاتی ہے لیکن ہر وقت اور ہر ذرے کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جز بھی سمجھ لیں کیونکہ ہمارے ملکوں میں عام طور پر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے بعض ہمارے بھائی غلط فہمی کی بنا پر بعض ہمارے بھائی جہالت کی بنا پر اور بعض ہمارے بھائی ضد کی بنا پر ایسے غلط عقیدے رائج کر رہے ہیں کہ جس سے امت ہدایت کے بجائے غوایت و زلالت و گمراہی کا شکار ہو رہی ہے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی کے کعبہ میں یا آپ اگر مدینہ پاک میں ہوں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہ کیا کریں بلکہ یہ دعا کیا کرے کہ اللہ اس کو دوست بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت والا بنا دے اللہ بھٹکے ہوں کو راستہ دکھلا دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنا دے ایک بات تو یہ سمجھے کہ علم غیب کا مالک کون ہے اللہ اللہ اگر چاہے تو انبیاء اولیاء کو جزئی غیب عطا فرما دیتے ہیں اور ان کی شان بڑھا دیتے ہیں اور نہ چاہے تو کبھی علم عطا نہیں فرماتے تو علم عطا فرمائے تب بھی شان بڑھ جاتی ہے اور جہاں علم اتا نہ فرمائے تب بھی شان بڑھ جاتی ہے ایک چیز کے جاننے میں راحت ہے اور ایک چیز کے نہ جاننے میں راحت ہے اب سمجھیں ہر بندے کو اپنی موت کا علم کہ ہم نے کب مرنا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے ہر بندے کو قیامت کب ہوگی اس کا علم نہیں ہے لیکن اللہ کے کابے میں بیٹھے ہیں آپ یہ علم نہ دینا ہمارے لیے باعث سے رحمت ہے یا باعث سے زحمت ہے اگر بندے کو پتہ لگ جائے میں نے کل مرنا ہے تو کیا حال ہوگا سمجھے مسئلہ جس بندے کو یہ خبر مل جائے کہ میں نے پندرہ دن کے بعد مر جانا ہے تو اس کا تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سارا برباد ہو گیا یہ علم دینا اس کے لیے رحمت ہے کہ وہ چل رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے شادیاں ہیں خوشیاں ہیں رمیاں ہیں بچے ہیں حج ہے مدینہ ہے مکہ ہے پتہ نہیں موت آ گئی تو یہاں علم نہ دینا رحمت ہے اگر اللہ علم دے دیتے تو کسی کو زندگی گزارنے کا ایک لمحہ بھی خوشی کا نصیب نہ ہوتا اسی لیے دیکھیں کہ جن اللہ والوں کو قیامت کا زیادہ خوف ہوتا ہے قبر کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ دنیا سے دور ہو جاتے ہیں دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاتے ہیں دولت و آرام سے دور ہو جاتے ہیں تو کبھی علم دینا رحمت ہے اور کبھی علم نہ دینا رحمت ہے یہ بڑی تو ہے جو لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ دیکھو جی یہ نبیوں کے علم کے قائل نہیں ہیں اولیاء کے علم کے قائل نہیں ہیں لہذا یہ انبیاء کے گستاخ ہیں اولیاء کے گستاخ ہیں یہ بالکل دھوکھا ہے بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب کا مالک میرا اللہ ہے اللہ چاہے اللہ رحمت فرمائے کبھی علم دے کے شان بڑھا دیتے ہیں اور کبھی علم نہ دے کے شان بڑھا دیتے ہیں انبیاء کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے انبیاء کی عظمت اتنی ہے رسولوں کا مقام اتنی ہے جب ان کی نسبت واعض سے ہو گئی جب ان کی نسبت اللہ سے جڑ گئی تو ساری کائنات کسی ایک نبی کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی اور سارے انبیاء میرے مدنی کا برابر نہیں ہو سکتے حضور پاک نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی ایک ترازو قائم کر دیں ایک پلڑے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہو اور ایک پلڑے میں آمنہ کا لال ہو تو شان محمد کا بڑھ جائے گا سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> اب آپ درود شریف پڑھیں اور میں عرض کروں جلدی بیٹھ جائیں وقت ضائع نہ کریں نہ میرا نہ اپنا جہاں جہاں کھڑے ہیں درود شریف جنہوں نے پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں دوسرا مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ضروری ہے ایک ہے علم میں غیب دوسرا ہے حاضر ناظر حاضر ناظر حاضر مانا موجود حاضر مانا لیکن اب ہم مکے میں حاضر ہیں کیا مانا یعنی موجود ہیں؟ ناظر مانا دیکھنے والا جاننے والا سب چیز کی خبر رکھنے والا اس کو کہتی ہے ناظر تو جیسے علم غیب میرے اللہ کی صفت ہے حاضر اور ناظر ہونا بھی میرے اللہ کی صفت ہے کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر کون ہے اللہ ہے سمجھ لیں جو لوگ انبیاء کو یا اولیاء کو ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر مانتے ہیں وہ بھی اللہ کی صفت میں شرک کرتے ہیں اور یہ معمولی گناہ نہیں بلکہ بندہ مشرک بن جاتا ہے اللہ دوبارک مطالعہ ہر مسلمان کو شرک سے محفوظ فرمائیں تو دو باتیں یاد رکھ لیں علم غیب کا یہ صفت کس کی ہے اللہ کی حاضر اور ناظر ہونا کس کی صفت ہے اچھا اور یہاں یہ سمجھ لیں اچھی طرح عقیدے کا مسئلہ ہے ہر جگہ میرے اللہ کے موجود ہونے کا کیا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہر آدمی کے ساتھ ہے جیسے اب قرآن کہتا ہے کہ وہ خم اللہ تمہارے ساتھ ہے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے اس کا ماننا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بندے کے ساتھ بیٹھا ہے اللہ کا مقام اولو ہے اللہ کا مقام ہر اولا ہے جیسے اس کی شان کو زیبہ ہے ہر جگہ موجود ہونا ہر جگہ ساتھ ہونا ہر جگہ قریب ہونے کا کیا مانا کہ ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے اور جو علم میں ہو وہ قریب ہوتا ہے اور جو علم میں نہ ہو وہ بعید ہوتا ہے تو جب ذرہ ذرہ کائنات کا میرے اللہ کے علم کامل میں ہے تو لہٰذا وہ ہر کسی کے ساتھ ہے یعنی معیت علم ہے یا معیت نصرت ہے ورنہ اللہ کا مقام الب ہے اللہ کا مقام عرش الاح ہے جیسے قرآن میں ستارہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الرحمان ول ارشست ہوا لیکن جیسے اس کی شان کو دیوا ہے جیسے حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ ہر رات کے آخری حصے میں میرے اللہ تبارک تعالی عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی درخواست کرنے والا ہے کوئی طلب کرنے والا تو اللہ کا مقام علب ہے اللہ کے قریب ہونے کا کیا معنی کہ اللہ بندے میں داخل نہیں ہو جاتا اللہ ہماری شارغ کے اندر داخل نہیں ہو جاتا وہ اس کا مقام علب ہے معنی کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور جو علم میں ہو وہ دور نہیں ہوتا اور جو علم میں نہ ہو تو وہ دور اچھا اس کی یوں مثال سمجھ لیں کبھی کبھی آدمی یوں دیکھے نا جی اینک ہے کبھی آدمی اینک یوں کر لیتا ہے اور پھر ڈھونڈتا رہتا ہے جی اینک کدھر ہے اینک کدھر حالانکہ اینک اتنا قریب ہے لیکن علم نہیں ہے تو دور لگ رہی ہے اور اگر دور رکھی ہو اور پتہ ہو تو قریب ہے اس پہ حدیث سنیں بی عائشہ بی سیدہ صدیقہ بنت صدیق سب کہ دو رضی اللہ علیہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت تھی بوڑھی وہ آئی ہمارے گھر میں میرے مدنی سرکار میرے گھر میں تھے اس عورت نے آ کر اپنے خامد کی شکایت کی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری عمر گزر گئی میرا خامن میری جوانی کھا گیا میرے اتنے بچے ہو گئے اب جب میں بوڑھی ہو گئی تو مجھے ماں کہہ کے اپنے اوپر حرام کر دیا اب بتائے میں کہاں جاؤں اس بڑھاپے میں کون مجھ سے شادی کرے گا میرے بچے بھی رل جائیں گے اور اس نے تو کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو اور جہاں جاہلیت میں یہ قہدا تھا کہ جب کوئی عورت کو کہہ دے کہ تم میری ماں ہو تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی حلال ہونے کا رستہ ہی کوئی نہیں تھا لہذا وہ عورت رونے لگی جھگڑنے لگی میرے پاگ نبی نے فرمایا بی بی صبر کرو ما انزل اللہ فی کے شیئن تیرے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا جب تک اللہ حکم نہ دے مجھے علم نہیں میں کیا فیصلہ کروں کہہ تو صلی اللہ علیہ وسلم شریف تو پڑھ لیا کرو پڑھتے ہوئے تم تھک جاتے ہو روز کہنا پڑتا ہے اور جب اپنے ملک میں جائیں گے نا ماشاء اللہ کہیں گے جناب بالکل مکہ مدی نے بڑی بہارا نے بل بہابی نے درود ہی نہیں ہاں جا کے فتوے لگا دیں گے ایک دفعہ ایک بندہ آیا کہ دیکھو جی اللہ اللہ اللہ اللہ لکھا ہوا ہے کمال ہے ہر جگہ اللہ اللہ لکھ دیا ہے نبی کا نام ہی نہیں دیکھا نا وہ بھی ایک حاجی آ گیا میں نے کہا جی آپ لیتے کہاں ہیں کہتے ہیں جی لاہور میں کہا ہاں کیا کرتا ہیں جی ماشاء اللہ میں بڑا امیر آدمی ہوں گلبرگ میں میری کوٹھی ہے میں نے کہا چلو حاجی صاحب ایک مہربانی کرو کہتے کیا کہ میں کہ میں اپنا کارڈ تمہیں دے دیتا ہوں اپنی کوٹھی پہ میرے نام کی ایک پلیٹ لگا دینا وہ کہ جی کوٹھی میری تو دینا دی پلیٹ کیوں لا دیں یہ گھر کے دیکھ <تصفح> لگا اللہ کہ اور کسی دینا کیوں ہوا دئیے کوئی وجہ کہتا جی ہاں بات تو ٹھیک ہے اور میں خدا کے بندے جس کا گھر ہے اس کا نام تو لکھا ہوا ہے باقی میں نے کہا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں مزاو رحمت کے سامنے جا کے دیکھو نا اوپر لکھا ہے اللہ اور نیچے لکھا ہے محمد رسول اللہ اور اس طرف جو دروازہ ہے اس کا نام کیا ہے بابل مدینہ تل انہوں نے علم سے فیصلہ کیا کہ مدینہ بھی ادھر دروازے کا نام بھی مدینہ مدینہ بھی ادھر اور محمد مدنی کا نام بھی اسی جانب میں لکھ دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ مدینے والا بھی ادھر ہے اور مدینہ بھی ادھر ہے انہوں نے لکھا ہے لیکن تیری آنکھوں پہ چونکہ غصے کا پردہ ہے تو ہم کیا کریں ورنہ الحمدللہ یہ تو اور پھر یہ بھی پہلے انہوں نے نہیں بنایا جن کو تم وہاں بھی کہتے ہو انہوں نے تو نیہ حرم بنایا ہے اور اس پہ ہر جگہ دیکھو گے انشاءاللہ اللہ انہوں نے لکھا الا اللہ محمد الرسول اللہ جہاں جہاں نئے حرم پہ تمہیں نام نظر آئے گا پورا کلمہ نظر آئے گا پورا نام نظر آئے گا تو اس لیے ان چھوٹے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں میرے مدنی نے فرمایا بی بی, بی بات یہ ہے کہ تیرے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے تو جب تک اللہ حکم نہ دے میں فیصلہ نہیں کر سکتا اچھا بی, بی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وہ بیبیاں بھی شان والی مدینہ بھی شان والا مدنی بھی شان والا تو بی, بی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ہر کسی کا مسئلہ تو قرآن میں موجود ہے حیض کے مسئلے موجود ہیں نفاظ کے مسئلے موجود ہیں نکاح کے مسئلے موجود ہیں طلاق کے مسئلے موجود ہیں میرا مسئلہ کیوں نہیں حضور نے فرمایا بی بی اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا تو میں کیسے فیصلہ کروں اور نے کہا جی اللہ نے کیوں نازل نہیں کیا عورت ہے نا جی اگر بیچاری بوڑھی ہے اور پھر وہ غصے میں ہے کہ خامد نے حرام کر دیا بیچاری کو تو حضور پاک نے فرمایا بی بی صبر کرو بنظل اللہ حفیع کے شیئن تیرے بارے میں اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی ہے اچھا پتہ ہے بی, بی کیا کہتی ہے اللہ اکبر کیا شان والے لوگ تھے وہ بی, بی تو صحابی ہے نا وہ بھی تو صحابیہ ہے نا رضی اللہ علیہ جس کو مدنی کی دیدار ہو گیا وہ کون بن گیا صحابی بن گیا عورت ہے تو صحابیہ بن گئی ساری دنیا کے ولی اکٹھے کرو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے تو چہرہ دیکھا ہے میرے مدنی سرکار کا آپ پتہ بی بی کیا کہہ دیا اس نے کہا حضور اچھا بات سنیں آپ تو میرا فیصلہ نہیں کرتے حضور نے فرمی اللہ کی بندی جب حکم نہیں انہوں نے کہا بس میں اب جا رہی ہوں اللہ کو شکایت کرتی ہوں اللہ نے جبریل بیجیا قدس میں اللہ قول اللہ تجا دلک فی زوجہا و تشتکیل اللہ واللہ یسمع تہا برکمہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی قدس میں اللہ تاکیق اللہ نے سن لیا اس عورت کا جھگڑا جو کامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور جو اپنے اللہ کو شکایت کر رہی تھی میرے اللہ نے اس کی ساری گفتگو سن لی ہے اب بی بی عائشہ جب قرآن اترا دوں کیا کہتی ہے سبحان اللہ سمیا پوکی بی بی عائشہ کہتی ہے مولا تیری شان پہ قربان جاؤں میں نبی کے قریب تھی لیکن میں نے کچھ سنا اور کچھ نہیں سنا تیرے علم کا کمال ہے کہ تی عرشوں پہ سن لیا ہے ت نے عورت کی ساری بات سن بھی لی ہے سمجھ بھی لی ہے اس کے بعد میرے آکا نے فرما دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اگر کوئی آدمی ظہار کر بیٹھی تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ یا تو غلام آزاد کر دے یا دو مہینے کے روزے رکھ لے یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو پھر عورت جو ہے وہ حلال ہو جائے گی اللہ نے قرآن نازل کر دیا یہ اللہ کے قریب ہونے کا معنی ہے کہ جو بات عائشہ کے حجرے میں ہو رہی ہے اللہ کا علم چونکہ کامل ہے اللہ نے عرشوں پہ سن لیا ہے اس لیے اور معاشی فرمایا ہے کہ اگر کوئی اندھیری رات ہو سیا رنگ کی چونٹی ہو اور پتھر پہ چل رہی ہو اس کے پاؤں کی رفتار اور آواز بھی میرے اللہ سن لیتی ہیں کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے اور اس کا علم جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے پہ چھایا ہوا ہے اس لیے اللہ تبارک و وطالہ فرماتی ہے میرا بندہ تو جدر بھی جائے میں تیرے ساتھ ہوں اللہ فرماتی ہے حضرت موسا کو حضرت ہارون کو کہ پھر کے پاس جاؤ ان کا مولا پھر دشمن نے اور مایا کال انسواروں نڈرو پھراؤن سے میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں اور ساتھ ہونے کا مانا کیا اصما او وا ارا کہ سس کا مانا یہ نہیں کہ حلول کر گیا ہے یا اللہ نبی میں داخل ہو جاتے ہیں یا اللہ پیرو میں داخل ہو جاتے ہیں نانا پر میرا غریب کا مانا یہ ہے ساتھ ہونے کا مانا یہ ہے کہ اصماوار کہ میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جب ہر چیز میرے علم میں ہے تو تمہیں کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی اس لیے سمجھنے کے علم قابل بھی میرے اللہ کا علم غیب بھی میرے اللہ کا اگر میرا اللہ چاہے تو جزوی غیب ظاہر فرما دے اور فرما کے اپنے پیغمبروں کی شان بڑھا دیں اور اگر نہ چاہیں تو ظاہر نہ فرمائیں ظاہر فرمانے میں بھی حکمت ہوتی ہے اور ظاہر نہ فرمانے میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے اب آجیو آپ دیکھیں الحمدللہ سب لوگ انہیں ملاپ قربانی کی میں شکر ادا کیا سب لوگوں نے حج کی بکریاں کی ہیں اللہ سب کی قربانی منظور فرمائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے جنہوں نے وکیل بنائے ہیں یہ قربانی کیا چیز ہے صحابہ نے پوچھا تھا میرے مدنی پاک سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں کیا ہے فرمایا سنت ابھی ابراہیم تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے حضرت خلیل علیہ السلّ کی کیوں اللہ نے حکم دیا کہ خلیل حاضر مولا فرمایا خواب میں حکم دیا کہ اپنے پیارے بیٹے سید اسماعیل کو میرے حکم پر میرے رستے میں ذبے کر دو اللہ نے وحی نہیں بھیجی اللہ نے جبریل نہیں بھیجا اللہ نے خلیل کو خواب میں دکھلا دیا یاد رکھو نبی کا خواب بھی ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی اتری ہو ہر بندے کا خواب غلط ہو سکتا ہے ہمارے خواب کبھی شیطانی ہوتی ہے ہمارے خواب کبھی احلام ہوتی ہے ہمارے خواب کبھی غلط ہوتی ہیں ہمارے خواب کبھی دن کی باتوں کا اثر ہوتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبروں کے خواب رحمانی ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے جیسے نبی پاک ان کی نیند بھی پاک ان کے خواب بھی شیطان کے اثر سے پاک حضرت خلیل پاک نے بھی خواب دیکھا اپنے بیٹے کو لٹایا ہے ذیب کر رہے ہیں جب خواب بار بار دیکھا اپنے بچے کو تیار کیا تیار کر کے لے گئے کتابوں میں آتا ہے کہ جہاں تم نے کنکریاں ماری ہیں اسی جگہ شیطان نے سامنے آ کے ابراہیم کو روکنا چاہا کہ خلیل اللہ کیا کر رہے ہو اپنے بیٹے کو ذبع کرنے کے لیے جا رہے ہو بیٹا ذبے کرنا تو شریعت میں جائز نہیں ہوتا اللہ نے حکم دیا خلیل نے کنکریاں ماری بسم اللہ اللہ اکبر شیطان بھٹ بھاگ گیا پھر دوسری جگہ روکا تیسری جگہ روکا اس کے بعد جب آئے اب جہاں مسجد بنی ہے کی اس کے قریب وہ جگہ ہے جہاں سید ابراہیم الخلیل اپنے بیٹے کو لے کے آ اور جب میدان میں پہنچے ہیں تیاری مکمل ہے اب چونکہ خلیل علیہ السلام نے جانا کے بغیر بتلائے ہوئے مسئلہ حل نہیں ہوگا حضرت خلیل نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کا قرآن کہا حضرت ابراہیم نے کیا فلم کال ما ما یا بو نی ار ان انی از بہ کا فن زرما سرا جب اس میدان میں پہنچی خلیل نے کیا کہا کہ یا وہ نہیں آپ اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں مجھے اللہ نے یہ خواب دکھلایا ہے اب تم بتلاؤ کہ تمہاری کیا مرضی ہے ظلم اب دیکھیں کہ اسماعیل نے کیا جواب دیا حضرت اسماعیل کہتی کالف الماتومل ستا جی دشا اللہ صابری حضرت اسماعیل نے کہا ابا جہان آپ وہی کریں جو اللہ کا حکم ہے یعنی کہ جو خواب دیکھا ہے کیوں خواب جو ہے وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے بعد مفسرین نے لکھا ہے حضرت اسماعیل نے وسیعت کی کہ ابا جان مہربانی کریں ایک تو مجھے سجدے کی حالت میں لٹا دیں تاکہ میرا سر سجدے میں ہو جب گردن کٹے اور دوسرا میرے کپڑے میری اماں کو پہنچا دیں تاکہ میری قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کریں اور دوسرا میرے چہرے پر آپ کی نظر نہ پڑے حضرت غلیل نے باد دیا سر سجدے میں ڈال کے چھری نکال رہی اب حاضری و خدا کے کعبے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتلائیں ابراہیم بھی نبی ہے اسماعیل بھی نبی ہے جب خلیل ذبے کر رہا ہے کیا خلیل اللہ کو علم تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا ہاں جی تھا اچھا اسماعیل کو علم تھا کہ میں ذبے نہیں ہوں گا ایمان سے نہ دینے میں شان ہے یا دینے میں شان ہے نہ اگر علم ہوتا کہ بیٹا جی نہیں ہوگا پھر ڈرامہ ہے قربانی تو نہ ہوئی نا ہاں جی اگر پتہ ہو کہ چھری نہیں چلے گی پھر کون سی بہادری ہے پھر تو نہ بلا ڈرامہ بن جائے گا قربانی تو نہیں بنے گی یعنی علم دے دیتے تو شان نہ بنتی یہاں علم نہ دینے سے شان بنی کہ خلیل کو پتا ہے کہ چھری رکھوں گا بیٹے کی گردن کٹ جائے گی اور بیٹے کو پتہ ہے میں نے ذبے ہو جانا ہے دونوں تیار ہیں اب ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں چھری چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ اللہ نے برما و نا دئی نہ ہوئی قَدْ صدک تر رو یا انالی کا اللہ نے فرمایا ابراہیم مبارک کو تون نے خواب سچا کر دکھایا اللہ نے فرمائے جبریم آپ جلدی سے جنت سے دمبا لے جائیں اور اسماعیل کو نکال لیں دمبا رکھ لیں تاکہ خلیل کو تسلی ہو جائے کہ چھری بھی تیز ہے لیکن میرا مولا راضی نہیں ہے کٹنے پر اللہ تبارک بتا وط... اب دیکھیں اللہ نے علم نہیں دیا لیکن شان بڑھ گئی نبی کی کہ کم ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ نے اب یہ کتنی شان بڑھ گئی اللہ نے فرمایا خلیل آج میدان میں ایک تو ہے اسماعیل ہے جبریل ہے یا رب جلیل ہے تیری یہ قربانی مجھے اتنی منظور ہے جب تک قیامت نہیں ہوگی منا میں قربانیاں ہوتی ہیں علم نہ دیا تو شان قیامت تک کے لیے بڑھا دی ہے ایمان سے کہیں جب بی بی ہے نبی کی اماں ہیں خلیل کی زوجہ ہیں لاکھ ولیہ کٹھی کرو کسی پیغمبر کی بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب بیوی سب مروہ پہ دوڑ رہی ہے ان کو علم تھا کہ پانی نکلے گا اگر علم تھا تو پھر دوڑنے کی کیا ضرورت ہے علم نہیں دیا سبا میں جڑتی ہے بیوی پھر اتری، نیچے وادی نیچے ہو گئی بیٹا نظر نہیں آتا بھی بیڑ پڑی آگے اونچائی آ گئی پھر بیٹے پہ نظر ہے مربا پہ چڑھی کہیں پانی نظر نہیں آتا پھر سپا پہ آئیں، پھر دوڑی اللہ نے حکم دیا جبریل بی بی پریشان ہے مجھے اسماعیل کے اماں کا دوڑنا پسند آ گیا ہے جہاں اسماعیل کے قدم ہل رہے ہیں وہاں اپنا پر مار میں ایسا چشمہ جاری کروں گا اسماعیل کا صدقہ قیامت تک رہے گا ماں کو علم نہ دیا تو دوڑی اگر علم ہوتا کہ پانی گھنٹے کے بعد مل جائے گا کو دوڑے گا اگر بی بی نہ دوڑتی تو صفا مروا یہ ان کو علم نہ دینے سے بی بی کی شان زیادہ ہو گئی بھلا کم ہو گئی اور جب علم دینے پہ آ جائے واہ میرا مولا دینے پہ آ جائے تو کبھی کبھی چھوٹے کو دے دیں اور بڑے کو نہ دیں علم کا مالک کون ہے اس کی مرضی ہے کبھی دینے پہ آ جائے تو چھوٹوں کو علم دے دیں اور بڑوں کو اللہ اکبر حاجیو خدا کے لیے اللہ کا دین سمجھو اللہ کے اولیاء بر حق ہیں انبیاء بر حق ہیں ان کا منکر کافر ہے لیکن یاد رکھنا ولی کو ولی مانو نبی کو نبی مانو خدا کو خدا مانو اگر تم نے اس میں کوئی گھپلا کیا اگر ولیوں کی شان تم نے نبیوں سے بھی اونچی کر دی جیسے میرے بھائی روافت نے کہا مکے مدینے میں ایک حج ہوتا ہے کربلا کی زواری کرو تو ستر حج ہوتا ہے وہ یوں بڑھ گئے اور ہمارے جو تھے انہوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہ جائیں انہوں نے کہا جناب مکہ مدینے میں بہشتی دروازہ نہیں کھلتا پاک پٹن میں کھلتا ہے جس نے جنت جانا ہے دروازے سے گزر جاؤ نہ جب جنت مل جائے تو یہاں دھکے کھانے کی ضرورت کیا ہے نہ ایمان سے کہو جب آدمی کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ دری اترنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے گی تو اس کو پھر یہاں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے میں زبان سمجھتا ہے بےچارا کبھی بسوں پہ جھگڑا کبھی اٹھنے پہ جھگڑا کبھی بیٹھنے پہ جھگڑا مانگتا ہے روٹی اگلے پانی پکڑا دیتے ہیں مانگتا ہے پانی اگلے لسی پکڑا یہ <San> ساری <San> جو بھگت رہا ہے اسی لیے نا کہ اللہ راضی ہو جنت ملے جب وہ وہاں ایک دری گزرنے سے مل جائے تو ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے ایمان سے کہو مکے مدینے کی شان بڑھا رہے ہو کہ گھٹا رہے ہو اگر ہر پیر کے آستانے پہ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں پھر کعبے میں آنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہر آسان پہ تو نے روزہ بنا دیا ہے ایمان سے کہے تو ہمیں وہاں بھی کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا کعبہ بھی ایک ہو محمد کا روزہ بھی ایک ہو کعبہ دوسرا بن سکتا ہے نہ روضہ دوسرا بن سکتا تم اللہ کے نبی کے مقابلے پہ روزے بناؤ تو عاشق کے رسول ہو اور ہم کہیں سارے مدینے آؤ تو ہم وہاں بھی ہیں اب یہ تمہاری مرضی ہے بھی جو فیصلہ کرو خیرد کا نام جنو رکھ دیا جنوں کا نام خرد جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے اللہ کے بندوں سمجھو کہ اللہ کا نبی ہے پیغمبر ہے شان والا پیغمبر ہے اور ایسا پیغمبر ہے جو نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ایسا کہ جس کی بادشاہت کا مقابلہ تر دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا کون ہے حضرت سلیمان کہہ دو علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا قرآن ہے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں آپ کی حکومت انسانوں پہ بھی ہے جنوں پہ بھی ہے پرندوں پہ بھی ہے چرندوں پہ بھی ہے ساری کائنات پر اس وقت حکومت ہے ایسی شان حکومت ہے تم نے ابھی تک اتنی ترقی کر لی ہے بڑے سے بڑے جہاز بنائے جو ساڑھے چار سو حاجی کو لے کے اڑتا ہے نے سلیمان کا جہاز چار ہزار کرسی اوپر لگتی تھی اور درمیان میں سلیمان بیٹھتے تھے پھر وہ ہائی جہاز اڑتا تھا تو ابھی ساڑھے چار سو کا جہاد بنا کے بڑے نخرے کر رہے ہو جی او جی ہم نے بڑا تیر مارا تم نے کیا مٹی کا تیر مارا ہے ساری دنیا کی دولت کھا کے تم نے کہا ہم چاند پہ پہنچے ہیں اور ہم اس کملی والے کو مانتے ہیں جس نے انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کر دیا تمہاری سینس مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتی ہے تم تو آج بھی مسلمانوں کے محتاج ہو ہندو میں عقل ہوتا تو ابوال کلام کے پاؤں پکڑتے وہاں بھی تو مسلمان ہیں نا ہمارا ان کا کہاں عقل ہے وہ تو جو, جو آدمی ایک ایک چوکٹ پہ بیٹھ کے کٹھی روٹی نہ کھا سکیں وہ بھی بندے ہوتے ہیں دیکھا ہندو ایک ادھر ہوگا ایک کا ادھر ہر کوئی اپنی روٹی لے کے کھڑا ہے جو باپ بیٹا مل کے نہ کھا سکے ہیں بھائی بھائی بیٹھ کے نہ کھا سکے اور بڑے سے بڑا آدمی ہو جائے جناب اور پھر دیکھیں جناب آ کہ ڈبل رین میں کیا ہوا ہے مورتی کے آگے کھڑا ہے جی مہربانی کرو جب پیچھے سے آ کے کچھ دھکا دیتے تو مورتی سر پال ڈالے ابھی نہیں سنا تھا چند دن پہلے کہتے ہیں ہمارا بھگوان دودھ پی رہا ہے بگوان نے دودھ پینا شروع کر دیا بڑھاپے میں وہ پاگل نے بچپن میں بھی نہیں پیا اتنا عرصہ گزر گیا اب بوڑھا ہو گیا اب دودھ پینا شروع کر دیا جب تاکیق ہوئی تو پیچھے نلکیاں لگائی ہوئی تھی ادھر دودھ ڈالو نلکی میں زمین میں جا رہا ہے ایک قوم ہے اور یہ سارے وقت جو ہیں کون آپ ایمان سے کہ ہاتھوں سے بناتے ہیں کہ نہیں ہاتھوں سے بنا کے پھر کہتے ہیں بھگوان ہر بانی کرپا کر ٹھیک ہے یہ عقل کی بات ہے اچھا مسلمان تو ایسے نہیں کرتے اچھا تمہارے ہاں کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے تو غسل کون دیتا ہے تم دیتے ہو کہ نہیں کفن جنازہ کون پڑتا ہے اچھا اور جنازے کو کندھا کون دیتا ہے تم دیتے ہو کبر کون تیار کرتا ہے تم جب دفن کر لیتے ہو تو مشکل کشا بن جاتا ہے جب باہر تھا تو ہمارا محتاج تھا کہ غسل بھی ہم دیں جنازے بھی ہم پڑے کندھا بھی ہم دیں قبریں بھی ہم دیں روزے بھی ہم بنائیں زمین میں بس کا گز نیچے گیا تو حاجت روا مہربانی کر بچڑا دیوا کلندر یہ شرک ببتلہ ہے نا اللہ معاف کرے دعا کر اللہ ہدایت دعا کر جہاں جہاں اللہ کے اولیاء کی مزارے ہیں اللہ کروڑوں رحمت نازل کر اور تم ہمیں وہاں بھی کہتے ہو ہم نے اپنی ہر جگہ قرآن کے مدرسے بنائے اور تم نے قبالیاں اور مجرے کرائے یہ قیامت کا دن ہوگا اللہ کے میدان عدالت ہوگی اللہ کے ولیوں کے ہاتھ ہوں گے اور تیرا گھرے باندھ ہوگا تم نے عرص پہ کیا لگایا سرکس تھیٹر فلمیں یہ اولیاء اللہ کی روح کو ثواب پہنچا رہے ہو آ کرو اللہ پاک اولیاء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما اللہ ان کے مزاروں کو نور سے منور کر دے اور اللہ ہمیں صحیح معلوم میں اولیاء اللہ کی محبت نصیب کر دے اللہ ہمیں شرک سے بچا دے اللہ ہمیں بداس سے بچا دے اب دیکھیں سلیمان پیغمبر ہے نبی ہے بادشاہ ہے کہہ دو علیہ السلام بس آرام سے بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پتہ ہے پوچھا کیا اللہ کا قرآن ہے یہ کوئی الف لیلہ کی کہانی نہیں اللہ کا قرآن ہے فرماتے ہیں عزرت سلیمان فرماتے ہیں ہد ہد پرندہ کدھر ہے پتہ کیوں لوڑ کیوں ضرورت پڑ گئی کہ جہاں حضرت کا لشکر اترتا تھا یہ حد حد کی بے آرام کرنا خاموش کیوں نہیں ہو سکتا جب آپ کا لشکر اترتا تھا تو کنواں نکالنے کے لیے یہ حد ہد کی ڈیوٹی تھی کہ حد ہد بتائے کہ پانی کہاں قریب ہے تو ہد زمین پہ ایسے جا کے ٹھونگے مارتا اور بتا دیتا کہ جی ادھر پانی دور ہے ادھر قریب ہے اللہ نے یہ علم جو ہے پرندے کو دے دیا نبی انتظار میں بیٹھے اب پرندے کا کوئی مقابلہ ہے پتہ حضرت نے غصے میں آ گئے فرمائن ہوں اذا دن دن اولاز بہن ہوں اولا اتین سلطان کہ آج خد ہد غیر حاضر ہے جب آئے گا میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا پھر اس کو ذبے کر دوں گا معافی کی ایک شکل ہے کہ غیر حاضری پہ کوئی دلیل لے آئے کوئی بہینہ لے آئے کھلا ہوا کہ کیوں غیر حاضر ہوا اب جناب حد بہت دور سے اڑتا آ رہا ہے پرم دیوی پرندوں کے دوست ہوتے ہیں ان نے خبر دے دی کہ خیال رکھنا آج اللہ کا نبی جلال میں ہے خود آگے آگے جناب حضرت سلیمان کے دربار میں پیش ہو حضرت تو جلال میں بیٹھے اللہ اکبر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی سلیمان اللہ کے پیغمبر میرے بادشاہ میرے سردار آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں لیکن شریعت میں یہ حکم ہے کہ پہلے میری بات بھی تو سن لیں حضرت سلیمان نے فرمایا کیا بات ہے پتہ ہے قرآن میں کیا کہتا احد بھی کہتے آج من سب ام نب عقی لکھ وت ولہ ارش اض وا وسم سدرتی سرمان کو کیا کہتا ہے بھی معلم تو ہت کہ اے اللہ کے نبی میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا تمہیں کوئی پتہ نہیں خیال میں یہ بھی وہاں بھی ہوگا ہاں جی نبی کا علم جو نہیں مانتا ہاں مسلمانوں اللہ تبارک وطار یاد رکھو عقیدہ کبھی بھی کتابوں میں ثابت نہیں ہوتا عقیدے کے لیے اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ ہوتا عقیدے یوں نہیں ثابت ہوتے کہ جی حدیث میں ہے وہ حدیث کہاں ہے پتہ کوئی نہیں عقیدے یوں نہیں ثابت ہوتے جی بزرگوں نے لکھا ہے وہ کون ہیں بزرگ پتہ کوئی نہیں کبھی لکھ دیتی ہے جی راوی کہتا ہے بھئی راوی کون ہے پتہ کوئی اللہ والوں کا فرمان ہے کون اللہ والے پتہ نہیں جی ایسے سنا تھا یہ باتیں یاد رکھو یہ نہیں ہوتی عقیدہ عقیدہ ہے اس کے لیے قرآن ہو یا فرمان محمد مصطفہ اب دیکھو اتنا خبرندہ ہے اور سامنے سلیمان ہے لیکن اللہ نے بات کرنے کا اندازہ بھی دیا نا اس لیے لکھتے ہیں کہ ایک عرب کا قبیلے کا وفد آیا بادشاہ کو ملنے کے لیے تو اس میں بیس پچیس آدمی تھے بادشاہ کو درخواست دینی تھی اور ایک سات سال کا لڑکا بھی تھا عرب کو اللہ نے صفتیں تو دی ہے نا آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ نے سارے نبی ادھر بھیجے کوئی وجہ تو ہے نا اللہ نے اربو میں سے نبی چنے ہیں تو وہ ایک سات سال کا بچہ بھی ساتھ آیا جب بادشاہ دربار میں بیٹھ گیا بہت سارے درخواست والے پیش ہوئے تو بادشاہ کے جو آگے تھے انتظام کرنے والے ان نے وفد والوں سے کہا کہ دیکھو بات سنو تم میں ایک آدمی آگے کھڑا ہو کے درخواست پہ بات کرے یہ تو نہیں کہ سارے درخواست پہ شروع ہو جاؤ کون بات کرے گا وہ سات سال کا بچہ جو ہے نا وہ جلدی جلدی آگے آ حاجب کو کہنے کا کہ میں بات کروں گا حاجب نے بچے کو پکڑ گئی ہوں کیا کہ انہیں کہا کل کرو تم چھوٹے بچے ہو سات سال کی عمر ہے تمہاری کسی بزرگ کو بات کرنے دو ادھر ہو جاؤ تو بچے نے آنکھیں نکال لی اس نے کہا حاجب بات سنو تیرا بادشاہ سلمان سے بڑا نہیں اور میں خدح سے چھوٹا نہیں کہا تیرا بادشاہ بادشاہ ہے لیکن سلحمان سے بڑا ہے پتا کہ نہیں ان کا میں حدود سے چھوٹا ہوں بادشاہ نے کہا ان کی درخواست سننے کی ضرورت نہیں جن کے پاس ایسے علم والے بچے ہوں یہ جو مانگتے ہیں دے دو ان تو اب ہدود دیکھ جی ایک پرندہ ہے چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن نبی کو کیا کہتا ہے کہ میرے پیغمبر مجھے ایک بات کی خبر ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر اللہ نے مجھے علم دیا ہے آپ کو علم نہیں دیا یہ اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو پرندے کو دے دے چاہے تو چیونٹی کو دے دے چاہے تو جانور کو دے دے دیکھا نہیں ہے صحابہ کہتے ہیں مینا کا میدان تھا اونٹ جو ذیبے کے لیے حضور لائے تھے ان میں چھ سات اونٹ ایسے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ پہلے ہمیں محمد مدنی ذیبے کریں ان کو بھی اللہ نے علم دے دیا اپنے نبی کا کہ نہیں دیا پتھروں کو بھی علم دیا کہ نہیں دیا جس مکے میں تم بیٹھے ہو اسی مکے میں ایک پتھر تھا صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث سے حضور نے فرمایا انی لارف حجرن بے مکہ مکے میں ایک ایسا پتھر ہے جس کو میں اب بھی پہچانتا ہوں فرمایا ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو مجھے سلام پڑتا تھا اس پتھر کو اللہ نے علم دیا کہ نہیں دیا تو یاد رکھو علم کا مالک کون ہے اللہ ہے وہ چاہے تو پتھروں کو علم دے دے وہ چاہے تو ہد ہد کو علم دے دے وہ چاہے تو ملا کو علم دے دے وہ چاہے تو چھوٹے بندے کو علم دے دے اور وہ چاہے تو خلیل کو علم نہ دے زبی کو علم نہ دے لیکن وجہ کیا ہے جہاں علم دیتے ہیں ان کی حکمت ہے اور جہاں علم نہیں دیتے ان کی حکمت ہے انبیاء کے شان میں کمی نہیں ہوتی اور آگے سنے ہودود نے کہا جناب بات, بات یہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے ایک ملک ہے ان کی ملکہ جو ہے وہ عورت ہے یعنی <damage> <Democrats> ہودود کو بھی تعجب ہو گیا کہ یار یہ کیسا ملک ہے کہ جس پہ عورت بادشاہ یعنی پرندے کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ انی وجہ تو میں ایک عورت بادشاہ بنی ہوئی ہمیں تو خیر تعجب نہیں ہوتا ہماری تو ہر عورت بادشاہ ہے بابا کمال کرتے نہ ایمان سے کہا عورت راضی نہ ہو تم بیٹوں کے رشتے کر سکتے ہو عورت اگر تبدیل ہو جائے لڑکی کا رشتہ یہاں بھائی کے بیٹے کو نہیں دینا تم کر سکتے سوال نہیں پتہ تو پھر بادشاہ اس کی ہے تمہاری ہے عورت کہہ دے ماں کے ساتھ نہیں رہنا تمہاری ماں بڑا تنگ کرتی ہے کہتے ہم میں جی میں جا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا بس تم بڑا پریشان کر رہی ہو میری بیوی کو ہماری پرائیویسی خراب ہو رہی ہے یاد رکھو ایک بات میری کابے میں سن لو میری بہنیں بھی سن لیں آپ بھی سن لیں جن پہ ماں باپ ناراض ہوں گے وہ جنت کی امید نہ رکھیں بیوی بی کا بڑا حق ہے اس میں کوئی شک نہیں خامد کے حقوق ہیں بیوی بی کے حقوق ہیں لیکن ماں کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتی ماں کا بڑا وقاب ہے اسی جیورانہ میں یہ جو بڑا عمرہ کہتے ہو حضور بیٹھے ہیں صحابہ کہتے ہیں ایک بوڑھی اور جو آئی تو حضور نے جلدی جلدی چادر بچھا دی اپنی چادر بچھا کے بٹھایا اور فرماتے ہیں وہ جو کہے نا جی یہ کر دو کہ ٹھیک, ٹھیک ہے یہ کر دو ٹھیک ہے یہ کر دو ٹھیک ہے صحابہ کہتے ہیں محران ہو گئی کون ایسی شان والی بوڑھی آ گئی ہے جس کی بات پہ حضور انکار ہی, ہی نہیں کر رہے جب وہ چلی گئی سب باتیں منوا کے حضور نے فرمایا میرے دودھ پلانے والی اور میرا مدنی تو دودھ پلانے والی ماں کا بھی اتنا لحاظ کرے اور تم حقیقی ماںؤں کا بھی لحاظ نہ کرو یاد رکھو اللہ نے اپنے بعد اگر مرتبہ دیا ہے تو عورت کو لیے ماں کا درجہ ہے حضور سے صحابی نے پوچھا کہ میرا مدنی اللہ کے بعد آپ کے بعد کس کا حق ہے فرمایا تیری ماں کا حق ہے اس نے کہا پھر کس کا حق ہے فرمایا تیری ماں کا حق ہے اس نے کہا پھر کس کا حق ہے فرمایا تیری ماں کا حق ہے اس نے کہا پھر کس کا حق ہے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے یعنی ماں کا درجہ باپ سے بھی تین درجے بلند ہے وجہ کیا ہے کہ ماں نے تین مصیبتیں اٹھائی ہیں ایک مصیبت پیٹ میں اٹھانے کی ایک مصیبت بچہ پیدا کرنے کی ایک مصیبت بعد میں اس کو دودھ پلانے کی اس کی تین مرحلے تھے اللہ نے اس کو باپ سے بھی تین درجے اونچا کر دیا یہ نہیں کہتا کہ بیویوں سے لڑو یا بیویوں کا احترام نہ کرو اور تو سب کچھ بیوی کا مقام ہے لیکن جہاں ماں اور بہن کا رشتہ آ جائے کوئی نہیں مل سکتا یاد رکھنا یہ نہ بھول جانا حجاج ابن یوسف نے ایک عورت کے باپ کو بھی پکڑ لیا شوہر کو بھی پکڑ لیا بیٹے کو بھی پکڑ لیا اور بھائی کو بھی پکڑ لیا حجاج جو بڑا ظالم تھا اس نے ایک عورت کے تینوں گرفتار کر لیے شوہر بھی بیٹا بھی اور بھائی بھی عورت روتی روتی آ گئی حجہج کے بعد مہربانی کرو میرا تو گھر برباد ہو گیا تم نے تینوں میرے پکڑ لیے ہیں شوہر بھی پکڑ لیا بیٹا بھی پکڑ لیا بھائی بھی پکڑ لیا حجاج نے کہا کہ بیوی زیادہ شور نہ کرو ان تین میں ایک جس کو کہو میں چھوڑ دیتا ہوں اور باقی دو کو پھانسی دوں گا ارب عورت تھی نا اس نے کہا حجاج ایک کو چھوڑنا ہے تو پھر میرے بھائی کو چھوڑ دو ایک کو چھوڑنا ہے تو پھر میرے بھائی کو چھوڑ دو حجاج نے کہا کیوں اس نے کہا زو جو موجود ان بولے ولد مولود ول اق اس نے کہا خامن تو موجود ہے اور شادی کر لوں گی بیٹا بھی اور جن سکتی ہوں بھائی کہاں سے لاؤں گی اس نے کہا شادی کر کے شوہر بھی مل جائے گا دوسرا اور شوہر جب مل گیا تو بچہ بھی اور پیدا ہو جائے گا لیکن بھائی کہاں سے لے آؤ جانے کا تم تینوں کو لے جاؤ اتنی ذہین عورت کے میں تینوں آدمی کو چھوڑ دیتا ہوں تو یاد رکھو ماں اور بہن کے رشتے نہیں مل سکتے اگر ماں باپ راضی نہیں ہوں گے یاد رکھو پھر میرا اللہ راضی نہیں ہوگا اس لیے ہمیشہ رات خیال رکھا کرے اب دیکھیں شان کے حیران ہو کے کہہ دیں امی تو و من ارشن تیرا کوئی سپاہی بھی ایسی رپورٹ نہیں لے آ سکتا تیرا کوئی بڑا سے بڑا پڑھا لکھا کوئی انٹیلیجنس بھی ایسی رپورٹ نہیں لے آ سکتا تمہارے تو رپورٹ ایسے لکھتے ہیں اللہ معاف کرے ہمارے ایک شیخ تھے عالم تھے بزرگ انہوں نے تقریر میں ایک بڑے آدمی کے نام کہا کہ فلاں کان کا کچا ہے تقریر میں کہا کہ فلاں جو ہے کان کا کچا ہے رپورٹر نے لکھا کہ کتی کا بچہ ہے سارے تو ایسے رپورٹ لکھنے والے ہیں نا یہ دیکھو ہو دو کہتے میرے مالک میں نے دیکھا ہے کہ ملکہ ہے عورت ہے بادشاہ ہے اور اس کے پاس ہر نعمت ہے اور سلیمان وا ارشن عظیم اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تخت ہے جس پہ بیٹھ کے وہ حکومت کرتی ہے اور آگے کیا کہتے ہیں وہ جدوہ یسون عرشم سے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ساری قوم بھی کافر رہے سورج کے پجاری ہیں جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی عبادت کرتے ہیں یہ ساری رپورٹ دینے کے بعد حضرت سلیمان نے فرمایا کہ خد ہد تری بات اگر ٹھیک ہے ہم اس ملکہ کو حکم لکھتے ہیں خط لکھتے ہیں تو میرا خط لے جاؤ اور جواب لے کے آؤ اگر تیری رپورٹ صحیح ہے تو پھر تمہیں معافی مل سکتی ہے اندازہ کریں اللہ نے ایک پرندے کو علم دے دیا ہے لیکن اللہ تبارک و سعالہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان کو علم نہیں دیا وجہ کیا ہے وہ علم والا ہے لیکن اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو علم دیں تخت اڑتا جا رہا ہے اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیں قرآن کیا کہتے کا لتن میل یا ملد مساک لا یا بنکم سلح مانو بجو لا یش اللہ فرماتی ہے کہ ایک چیونٹی اپنے چونٹیوں کو تقریر کر دیے کہ یا ملود کلو بساک نکم اے چونٹیوں بلو میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر گزرے اور تم پاؤں کے نیچے رو دی جاؤ سلیمان کو اس کے لشکر کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور تم پسلی اور کچلی جاؤ گی اندازہ کرو اللہ کے نبی کے بارے میں کہتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور تم پاؤں میں آ جاؤ گی عالم الغیب کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ میرے پاؤں کے نیچے کون آ رہا ہے کون کچلا جا رہا ہے اب شان دیکھیں اللہ نے چونٹی کو علم دیا اور ادھر چونٹی کی بات کو اپنے پیغمبر کو بھی پہن... پہنچا دیا اللہ نے نبی کو بھی پہنچا دیا صرف پہنچا نہیں دیا سنا بھی دیا سمجھا بھی دیا کہ چونٹی کیا کہہتما اللہ کا پیغمبر مسکرا اٹھے کہ دیکھو چونٹی کیا کہہ رہی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں مو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ خبر دے دی ہے کس نے خبر دی اللہ نے خبر دی ہے یاد رکھو علم غریب کس کی صفت ہے اور ہر جگہ اپنے معیت علم سے حاضر ناظر ہونا کس کی صفت ہے اللہ کی صفت ہے اب حج یو ایمان سے کہو جو حج تم نے کیا ہے یہ حج میرے مدنی سرکار نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہاں جی اچھا ہادور نے کتنی حج کی ہے صرف ایک اور یاد کر لو اللہ کے بندے فرض ہونے کے بعد ایک کیا ہے پہلے تو حج حضور نے کئی کیے ہیں یعنی قرآن میں جب حج فرض ہوا ہے تو پھر حضور کا ایک حج ہے فرض ہونے سے پہلے حضور نے حج کیے ہیں یا دیکھو عمرے چار کیے میرے بدری پاک نے اچھا حضور پاک نے حج جب کیا تو احرام باندھ کے کہاں سے آئے بھئی مدینے پاک سے آئے نا زرحے پہ آم باندھا حضور سرکار کا حضرت شیف لائے اچھا اب اللہ کے کعبے میں سیدھی سدیا سارے با وز بیٹھے ہو حاجی ہو ماشاءاللہ اللہ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ حاجی نہیں جھوٹ بولتا کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی خدا کا کعبہ سامنے ہے اللہ کا گھر ہے ایمان سے کہ جب میرا مدنی مدینے سے احرام باندھ کے آئے اور مکے میں تواہب کیا ایمان سے کہو جب مکے میں تھے تو اس وقت مدینے میں بھی تھے ہاں جی نہیں تھے اچھا جب مینار میں تھے پھر مکے میں عرفات میں تھے تو مکے میں اگر نبی ہر جگہ موجود ہے تو پھر آنے کی ضرورت کیا تھی ایرام باندھنے کی ضرورت کیا تھی سمجھو مزہ کہ جب سرکار مدینے میں ہے زندگی میں تو مکے میں موجود نہیں ہے اور جب مکے میں ہیں تو عرفات میں موجود نہیں ہے اور جب عرفات میں ہیں تو پھر مزدلفہ میں نہیں ہے اور جب مزدلفہ میں ہیں تو پھر مکے میں نہیں ہیں اور جب مدینے جانے لگے تو پھر میرے مدنی طواف ودا کر رہے ہیں جو ہر حاجی کے ذمے واجب ہے ایمان سے کہیں جو ہر وقت حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو ودا کرنے کی کیا ضرورت ہے راہ تو وہ کرے نا جو وہاں موجود نہ ابھی ہم جا رہے ہیں پتہ نہیں پھر زندگی ہوگی تو آئیں گے نا کہ اس لیے ودا ہے نا جو ہر جگہ موجود تو اس لیے اب دیکھیں جناب اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی حضرت سیدریا علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا نبی ہے اللہ کا شان والا پیغمبر ہے اور بی, بی مریم کی کفالت فرما رہے ہیں اور بی, بی مریم حضرت کے حجرے میں ہیں آپ نے ان کو حجرے میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب تشریف لے جاتے دروازہ اچھی طرح بند کر دیتے تالا لگا دیتے کہ اندر اکیلے بچی ہے بیچاری کوئی نقصان نہ ہو جائے ان کی حفاظت اور کفالت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بکری علیہ السلام کے پاس لگائی حضرت بکریہ بھی شان والا نبی اور بی بی مریم بھی شان والی عورت ہے جو صدیقہ ہے علیہ السلام اللہ کے کروڑوں و سلامت السلام و